بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب الم اللہ خاطم النبین السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمودی حاضر خدمت ہے میرے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد ابو کا صدیق تشریف فرما ہیں اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین محترم آج گیارہواں روزہ ہے پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کا اشرا گزر گیا اور مغفرت کے اشرے کا آغاز ہو گیا آج پہلا دن ہے اس اشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مقصد فرماتے ہیں ان سے توبہ استغفار کرنی چاہیے ان سے گناہوں کی توبہ طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش ہوتی ہے اس مہینے میں اور اس کے لئے خصوصی طور پر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقصد کس طرح طلب کی جائے اتخوار کیا جائے توبہ کی جائے اللہ مفتحلی ابواب اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی مقصد فرما دے روزہ بدنی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے گو کہ نماز بھی بدنی عبادت ہے حج بدنی اور مالی عبادت ہے لیکن روزہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جس کا تعلق خفیہ طور پر براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جسے اگر بندہ خود چھپانا چاہے تو چھپا لے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہادی سے کا مفہوم کچھ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں یا میں ہی اس کا اجر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لیکن روزہ خاص طور پر اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ روزے میں اللہ اور بندے کا رشتہ قربت کا رشتہ ہوتا ہے مطلب کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اگر روزہ نہ رکھے اور ہم سے جھوٹ بول دے میرا روزہ ہے ہم کیسے یقین کریں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہے وہ چھپ کر کوئی چیز کھا لے اور ظاہر آ کر کہہ دے کہ میرا روزہ ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو مضبوط کرنے اور وہ تعلق بھی توحید کا تعلق ہے کہ میرا رب مجھے خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے جلبت میں بھی دیکھ رہا ہے وہ دنیا کے سامنے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے چناچی کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو حسن زن ہی نہیں یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو ہر تکلیف ہر سختی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے جھیلتا ہے وہ چھپ کے روزہ نہیں کھولتا وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے روزے کی حفاظت لوگوں کے لیے نہیں کرتا اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا اللہ کی رضا خوشنودی کی نہیں کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے آج روزے کے حوالے سے بہت سے مسائل ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے دوسرے اشرے کے بارے میں میں مفتی صاحب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم کے اشرے کا آغاز ہوا الحمد رحمت کا شرابید گیا ہمارے پاس دو عشرے رہ گئے دو بھی کہاں رہے دوسرے کبھی پہلا دن جو ہے تقریباً گزرنے والا ہے مقصرت کے کے بارے میں شاید فرمائیے کچھ تاکہ لوگوں کو ہمارے آگاہی ہو میرے ویسے تو نام ہی سے واضح ہے کہ یہ اشرائے مقصرت ہے یعنی یہ ام وہ دس دن ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت کی کے رحمت کے مقصرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور رد کریم اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا خصوصی نظر کرم فرماتا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ان کو جہنم سے بھی آزاد فرماتا ہے تو اگلا اشرہ یہی آ رہا ہے جی جی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب کریم نے جو ہے مفرت کی طرف بلایا ہے سارے مفرت میں رب کرم کے اپنے رب کی جانب سے اس کی جانب دوڑو اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک کی بارگاہ سے مفرت طلب کیا کرتے تھے ایک حدیث کریمہ کے مطابق آپ علیہ اللہ دن میں ستر مرتبہ اشتخاب فرمایا کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ دن میں سو عمرہ استغفار فرمایا کرتے تھے تو چونکہ رمضان کا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں اور یہ اشرہ بھی استغفار کا ہے مفرت کا ہے تو اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا جائے اس اشرے میں اور خاص طور پر جو دعا حدیشری میں اللہ عمن کا افن تحب الف و عنا م. یا غفور یا غفور یا غفور اس کی کثرت کی جائے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اللہ عظلم نثرت کی جائے ناز محترم مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بات آپ کو بتائی اللہ کی رحمتوں کا یہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ گنتی کے مادور چند دن ہیں گنتی کے چند دن ہیں آپ دیکھیں گیارہ دن گزر گئے کس قدر تیزی سے دن گزرتے ہیں اب یہ استغفار کرنے کا اشرا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کو ایک بندہ اگر توبہ کر کے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر دس قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں اب تک سے اللہ رب بنکل ضم بھی متوب ہوئے اللہ انا کافو کری منتحد بلاقو فنی یا غفور و یا غفور و غفور اللہ اجرنا میں نار یا مجیر و یا مجیر و یا مجیر رب ضلع و ترہمنا اس کے سامنے یہ دعائیں بتائیں ان دعائیں یہ دعائیں سب کو یاد ہوتی ہیں نہیں آج تو قرآن حکیم میں موجود ہیں استخبار کے کتابوں موجود ہیں انہیں پڑھیے جتنا کثر سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے قریب ہوگا اور اتنا ہی ہماری اور آپ کی بخشیں کرے گا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا ہمارے سیاحت کو ہمارے حسنات میں تبدیل کر دے گا آئیے پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی صاحب السلام وعلیکم السلام سے علیکم آآ مجھے پوچھنا تھا کہ پچھلے سالوں میں جب پندرہ مطلب رمضان المبارک جمعہ المبارک کی پڑی تھی تو اس وقت غالباً بم, بمبئی سے ایک مطلب یعنی کہ اس طرح کی چیز آئی تھی کہ قرب قیامت میں جب جمعہ کے دن پندرہواں روزہ پڑے گا تو مطلب حدیث پاک کی یا شاید کچھ اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے تو اس میں یہ تھا کہ مطلب ایک سنگھاڑ سنائی دے گی اس وقت کچھ وظیفہ تھا جو یہ پڑھے گا تو وہ محفوظ رہے گا اس کا مطلب یعنی کیا ہے یہ حقیقت ہے یا کیا ہے یہ <laughs> اچھا ایک اور کال ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن کہاں سے جی انٹر میں شریف سے اچھا कमरे انٹر میرا پہلا سوال ہے کمرے میں عورت کاپ بیٹھی ہو تو کیا رک جاتا ہے اور دوبارہ سمیت کرنی ہوگی نہیں نہیں کیا آپ نے کہا کمرے میں اگر عورت احتکاس میں بیٹھی ہو تو کہتے ہیں وضو کہ کرنے چلی جائے جگہ پہ تو وہ ٹکاؤ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نیت کرنی ہوگی आ, اور है جس کمرے کا پورے کمرے میں گھوم سکتی ہے اچھا اور تیسرا سوال ہے کہ کون سی ٹکاؤ میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے چوتھا سوال ہے کہ دودھ پاس اگر دل میں پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں پانچواں سوال ہے کہ آپ جیسی عورت آپ کے پروگرام اور اس ٹائم میں کال کرتی ہے تو کر سکتی ہے اور بارے دنوں میں اور روزہ نہ رکھے تو بھائی بہن پوچھے تو روزہ ہے تو کیا سکتے ہیں کہ روزہ ہاں رکھا روزہ اچھا جی اللہ آپ کو پوچھ رکھتے ہماری دوائی ہمارے لیے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم بتائے تھے ہمیں کیوں ٹی وی کال کرنے پروگرام دیکھنے سے جی جی جو میں چاہتا ہوں کہ اس سے مزید چلیے بات ہو جائے تھوڑی سی مستقفین کے لیے یہ ہے کہ خواتین کے لیے تو کہ وہ جس جگہ کو انہوں نے اپنے گھر کی مسجد بنایا ہوا جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہیں انہیں احتکاف کرنا چاہیے جی جی یہ کہتی ہے کہ جس کمرے میں ہم اعتکاب کرتے ہیں اس کمرے میں خاتون احتقاب کیا وہ اس کمرے میں گھوم پھر سکتی ہے پہلے تو انہوں وضو کرنے کے لیے گھوم جی جو جو پھر سکتی ہے نہیں گھوم سکتی کیونکہ عورت کے لیے جو ہے کی جگہ بتائی گئی ہے وہی جگہ ہے وہ اس کی نماز کی جگہ ہے وہ جو اس کا کی جگہ ہوتی ہے وہی اس کی نماز کی جگہ ذات کے بتاؤں گا گھومے گی پھرے گی تو وہ تو نکل جائے گی یہ وضو کے لیے جائیں گی تو کیا ہے دوبارہ احتکاف کی نیت کرنا اگر وضو کی حاجت ہے تو جا سکتی ہے بلا حاجت کے اگر وضو کرنے جائیں گے یعنی وضو تھا پھر ٹھنڈا قاطر کرنے کے لیے جائے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا اچھا متکب جو ہے وہ حدود مسجد سے اگر باہر قدم رکھ لے کسی وجہ سے اب یہ کیسے طے ہوگا اب تو ہمارے ہاں مساجد میں حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ مساجد کی انتظامیہ کو لکھ دینا چاہیے کہ یہ حدود مسجد ہیں دے لیکن دے ہماری مسجدیں اوریجنل کچھ اور ہوتی ہیں پھر ضرورت کے مطابق ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں توسیع اور تو بہت بڑی ہو جاتی ہے نہیں پتہ چلتا کہ اصل مسجد کہاں تک ہے تو کیا اس صورت میں متقف کے اعتکاف پر اثر پڑے گا ہاں جو بھی احتکاف میں بیٹھے اس پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مسجد کہاں تک ہے اگر نہیں جانتا تو اس کی اپنی غلطی ہے بہرحال اگر وہ مسجد یا فنائب مسجد میں جاتا ہے تو اس سے تو احتکاف نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر مسجد سے باہر چلا جاتا ہے بلا وجہ شریعہ کے اچھا اچھا انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اے اے کون سی باتیں ارتقاف میں کرنی چاہیے بے احتقاف میں تو جتنے بھی جو فرائض ہیں وہ خصوصی طور پہ ادا کرنے چاہیے اس کے علاوہ پرانے مجید کی تلاوت خوب کرے اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ہے آپ کی سنن مبارکہ ہے سادہ اکرام کی زندگیاں ان کے بارے میں مطالعہ کرے خوب دین کی تعلیم حاصل کرے یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اچھا ایک سوال ان کا کچھ اس طرح تھا کہ اگر خواتین جو ہیں وہ ایام کے دنوں میں ہیں روزہ رکھا ہو وہ کسی سے کہہ دیں کہ ہم حالت روزہ میں ہیں تو ایسی صورت میں دیکھیے اتنے واضح لفظوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں کوئی ایسا ہیلا بہانہ کریں کہ جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور ظاہر بھی نہ ہو تو یہ کہنا کہ ہم روزے سے ہیں تو یوں نہیں کہنا چاہیے کوئی, کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں گے جس سے بات بھی ظاہر نہ ہو اور پتہ نہ ایک اور کوشچن تھا ان کا جی درج شریف انہوں نے دل میں پڑھیں کیا رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں جم. تو دیکھیں آدیث کریمہ میں تو آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو درود پاک کو پہنچا دیتے ہیں ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک فرشتہ آپ کے قبر انور پہ مقرر ہے جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ سن لیتا ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دور پاس پڑا جائے وہ سرکار کو پہنچاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وشاعت فرماتے ہیں انا اہل محبت اہل محبت کا کلام میں خود سنتا ہوں تو اب بات یہ آتی ہے کہ کلام تو زبان سے کیا جاتا ہے اور یہ تو دل میں پڑھا ہے تو دل میں جو معاملہ ہوا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا نہیں سنا تو اس کا تعلق سننے سے نہیں ہے اس کا تعلق جاننے سے ہے دیکھیے دل میں آواز نہیں ہے دل کا ایک اپنا فیل ہے تو جہاں تک دل کے معاملات کا تعلق ہے تو اس کی بھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ان کے امتی کے دل میں کیا معاملات ہے اور ان کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں اور اس کی تصدیق بخاری شریف کے حدیث ہے جسے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں تم اپنی سفو سیدھی رکھا کرو فن ارا گموارا فہین نے آراتوں حلفی یہ دو تین الفاظ سے روایتی کی امام بخاری نے کہ تم اپنے سفر کو سیدھی رکھا کرو میں تمہیں اپنے پیٹ پیچھے دیکھتا ہوں میں تمہیں اپنے بعد میں بھی دیکھتا ہوں ولا یکقفا ع علیہ رکو اکم ولا خوش نہ تمہارا رقو مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خوشو جو دل کا معاملہ ہے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے تو یہ رسول اللہ صع وسلم کے الفاظ بخاری شریف کی روایت ہے اور کئی سندوں کے ساتھ ہے تو یہ حدیث کریم بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے معاملات کو بھی جانتے ہیں اب علامہ ابن حضیر اسکلانی رحمت اللہ جس کے شعرے ہیں بڑے شاقی امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے میں تو فرمایا کہ اپنے پیٹ ہوں مگر ایک روایت کہ اپنے بات دیکھتا ہوں اب ورائی اپنے بات دیکھتا ہوں تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی امدے کو ملازمت ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن جن انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں جی صاحب سے یہ پوچھ تھا یہ جونواس تو اس میں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلند آباد سے جی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم عورتیں کٹھی ہو کر نماز پڑھتے ہیں نماز تصویر تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بلند آباد میں تصویر جو تصویر حاصل کرتے ہیں وہ یا کدار کریں تو نماز مکرو ہو جاتی ہے اچھا یہ پوچھنا تھا کیا بچے فی طرح اچھا چلیے تو دوسرا یہ کہ کیا نماز دو دو رقط میں پڑھنی چاہیے یہاں چار رقت اکٹھیا پر سکتے ہیں دو رقت کی قصر کیسے کریں گے چار کی قسر ہوتی ہے بہن چلیے بات کرتے ہیں جی یہ کہتی کہ خواتین اجتماعی طور پر سلاطن تصویر پڑھ سکتی ہیں جماعت کے طور پر اور کیا کرت ہو سکتی ہے اس میں تصویر بواز بلند پڑھی جا سکتی ہے لیکن خواتین کا خواتین کی امامت کرانا چودہ سو سال سے ہمارے فکہ کرام رحمہ ملا احادیث کی روشنی میں اس کو مکرو لکھتے ہوئے آئے ہیں اور بعض جگہوں پر بعض روایات سے ایسا ہے کہ خواتین خواتین کی امامت کر سکتی ہیں مگر اس پہ ہمارے فقہ کرام کا فتوا نہیں ہے تو بلا وجہ سلاد و تصبیح کے لیے جمع ہو کر نماز قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہے بہرحال اگر پڑھیں گے تو مقروع تحریمیں کے ساتھ ادا ہوگی جو گناہ ہے اور یہ کہا کہ زوردار آواز سے جب پڑھے گی خواتین تو بلا عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی آواز کو چھپائے اور آواز کو بلند نہ کریں تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہے وہ بھی میں قصر کے بارے میں پوچھا کہ چار رکت کی قصر کریں گے دو کی بھی قصر کریں گے قصر چار رکعت ہی کی ہوتی ہے دو رکعت کی یا تین رکعت کی قصر نہیں ہے تو جب بھی انسان مدت سفر مدت مسافت سفر کے مسافت طے کرے گا تو پھر اس پر یہ قصر ہوگی چلیے بہن یہ قصر کا معاملہ بھی ہوا اور اس وقت ہم جانا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر اس کے بعد آ کر پھر مزید آپ کے کالس مد... کے منتظر رہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے روزے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عشر استغفار ہے لہذا جتنی کثرت سے استغفار کیا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے آپ بھی تھوڑا سا وقت اگر آپ کو ملتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے از اللہ رب من کو لزم بات ہوئے لہ پڑھتے رہیے ورنہ اگر اتنا نہ یاد ہو تو از تخرال از کہتے رہیے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والے ہیں اور بہتر نوازنے والے ہیں کچھ سوالات آپ کی طرف سے آئے ہیں کچھ سوالات میں مفتی صاحب سے آپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں وہ سب آنکھ میں ہم سرما لگائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بیکا آپ نے تو کا مطلب پوچھا مگر آنکھ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے جی میں اسی لیے خاص طور پر چھیڑنا چاہتا ہوں جیسے کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالیں تو چند سانے کے بعد اس کی کڑواہ ڈھلک میں محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی لنکنگ سسٹم ہے نا دی دی دی اس میں میں دونوں ہی نظریا دھیان دکھ ہوں ہمارے قدیم جو کٹم ہے فکا اس میں تو یہی ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالی دوا ڈالی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ کان میں کوئی چیز ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس زمانے میں یہ ارات کی تحقیقات یہی تھی کہ آنکھ سے کوئی پیسے جو ہے میں نہیں جاتا جبکہ کان سے پیسے جو ہے وہ حلق میں جا رہا ہے لیکن اب جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کان سے کوئی بھی پیسے جیسا نہیں جو حلق یا تھراڈ میں اترتا ہے جی بلکہ یہ ٹیمپینک کیویٹی ہے اس کے آگے جو ہے ٹیمپینک کور ہے جس کی وجہ سے آگے معاملہ بند ہے جبکہ آنکھ کے اندر یہ سیک لیکریمل سیکس لکریمل ڈکٹ نکلتی ہے جو حلق میں اترتی ہے جس سے کوئی بھی چیز ڈالی جائے گی وہ حلق میں جائے گی <متحدث> تو چنانچہ مدار کار یہی ہے کہ جسم میں کسی چیز کا داخل ہونا تو اس اعتبار سے جدید تحقیقات کے مطابق اب یہ کہ آنکھ میں کوئی دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں ڈالی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ سربے کا مسئلہ آپ نے خاص طور پہ پوچھا ہے تو یہ چونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور یہ اگر حلق میں بھی سرمے کا تلو بھی آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آ جاتا ہے اکثر سورمہ لگائیں تو کچھ دیر کے بعد گھنٹہ بھر کے بعد وہ حلف میں اس کی سیاہی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا ناظرین محتاط یہ تو روزے کے حوالے سے ایک بار تھی روزے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں مثال کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں انجیکشن کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں پہ علما کے درمیان مختلف ہے اور بعض علما تو کہتے ہیں کیسے ٹوٹ جائے گا اور بعض علما کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا اور تحقیق یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فکہ کرام رحیم اللہ نے روزے کے ٹوٹنے کے جو اسباب بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ جسم میں کسی چیز کا داخل ہونا منافذ اصلیہ سے منافظ اصلیہ سے کسی چیز کا جسم میں داخل ہونا اندر کی جانب اب منافذ منفذ کی جمع ہے اور منفذ جو ہے نفرفوں سے یعنی کسی چیز سے پار ہو جانا کسی چیز سے گزر جانا تو منفرد کا مانا ہے سوراخ تو اب قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں انسانی میں جو سوراخ بنائے ہیں آن آنکھوں کا ہے آدمی کے ناک کا ہے منہ کا ہے اس کے علاوہ فضلات کے اخراج کے لیے اگلے اور پچھلے سوراخ ہیں ان سوراخوں سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا اور اگر ان سوراخوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کوئی چیز جسم میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کی واضح مثال ہمارے فقہ نے یہی فرمایا کہ سانپ اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا حالانکہ سانپ کا زہر پوری میں پھیل جائے گا البتہ یہ لکھا ہے کہ یہ سانپ کا کاٹنا ان عذروں میں سے ہے کہ جن کے وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے دوائی لینے کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اچھا تو ایک کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن السلام علیکم ہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں سے بول رہی ہیں آپ راول پنڈی سے پنڈی سے جے فرمائیے चाहती میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا نہیں ہم نامتے ہی نہیں خواتین کا ہاں جی یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں پہلے میری شادی ہوئی تھی نا جہاں پہ وہاں سے مجھے طلاق ہوگئی جی میں وہاں واپس جانا چاہتی ہوں پہلے دوسری جگہ میری اب شادی ہوئی ہے جی کیا میں جا سکتی ہوں پہلے شوہر کے پاس جی اچھا طلاق کتنی ہے آپ کو تین اچھا تلاش باتوں کی دوسری شادی ہو چکی ہے آپ کی اچھا واپس جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اور بس یہی چلیے چلیے بات کرتے ہیں ایک کال لہرو ذرا پھر آپ سے بات کراتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ جی بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمد للہ زور سے بولیے جی راجاسد بات کر رہا ہوں گجر خان سے اچھا فرمائیے جی آپ سے میں نے اس پروگرام میں جو ہے وہ رمضان میں ٹوتھ پیسٹ سے ہم بریش پا سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں روزے کے لئے اچھا اور دوسرا سوال ہے جنازے میں کہ جنازے میں یہ جو جنازہ پڑھ کے جو دعا کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کے میت کے آگے پیچھے تو میں نے ایک علامہ صاحب ہیں ان سے پتا کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے جو جنازے میں دعا ہے وہی ہونی چاہیے جنازہ خود ہی دعا ہے یعنی کہ بعد میں اس کے بعد میں اس سے وہ دعا نکلتے ہیں میت کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے یہ پتا کرنا تھا تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ پڑتے ہوئے جوتے اتارنے ضروری ہیں یا اگر کیونکہ جگہ خراب ہو اس بارے میں مجھے بتا دیجیے اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں پنڈی کی ہماری بہن ہے ایک جگہ سے پہلے انہیں طلاق ہو گئی تھی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے وہاں آباد ہیں لیکن اب یہ پہلی جگہ واپس جانا چاہتی ہیں کیا صورت ہوگی ان کے ساتھ دیکن بلا وجہ شرعی کے دوسرے شوہر سے طلاق لینا شرن حرام ہے ناجائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ شرعی کے طلاق لینے والی کو یا خلا لینے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختلیات الفاظات کلا لینے والیاں بلا وجہ کے خلا لینے والی وہ فاشقہ عورتیں ہیں حال بتا البتہ ان کا کوئی شہر عذر ہے کہ دوسرا شوہر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے ان کو پریشان کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بہرحال یہ تلاک لے سکتے ہیں ان کے خلا کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو دوسرے شوہر کے بعد جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے شوہر کے بعد جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے تلاق ہو جائے اس کے بعد جو ہے پھر اس کی عزت گزر جائے تو پہلے شوہر کے لیے حرالت ہوتی ہے اچھا اس میں یہ شرط بھی ہے کہ دوسرے شوہر سے ایک مرتبہ میاں بیوی والے کم سے کم تعلقات قائم ہو چکے ہوں ورنہ ہرالہ درست نہیں ہوگا اچھا یہ ہمارے بھائی کے تین سوالات ہیں روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو سکتا ہے روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکرو ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے حلق میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں اور خدا نخاستہ اگر ذائقہ حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا تو اس لیے بہتر یہ کہ مسوار یوز کی, کی جائے جنازہ پڑتے وقت جوتے اتارنا ضروری ہے اگر جگہ پاک صاف ہو تو لیکن نماز جنازہ کے لیے جوتے اتارنا ضروری صورت میں ہوگا جب وہ ناپاک ہوں اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو برحال ان میں بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے اچھی صورت یہ ہے کہ جوتے اتار کر اگر جگہ دیتے ہیں مٹی وغیرہ بھی ہے پاؤں خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو پاؤں نکال کر جوتوں کو اوپر رکھ دے اس سے عام طور پہ جوتوں کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اوپر والا حصہ ناپاک نہیں ہوتا تو اس لیے جب اوپر پاؤں رکھیں گے تو نماز اس میں ادا ہو جائے گی پوچھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ خود دعائے مغفرت ہے لہٰذا جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مو پھیرنے والی بات ہے دعا اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا ہے اور یہ کہنا کہ جناب ایک مرتبہ دعا کر لیا اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے بیوقوفی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے لم یس اللہ یقیب علیہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا اس کے بعد علامہ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے اسی طرح فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا احادیث کے انبار لگائے انہوں نے سر دست ایک حدیث شریف میں بھی, بھی روایت بیان کر دیتا ہوں امام ابو ابود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ابوداؤد شریف ابو ابودیاستہ کی کتاب ہے یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے مسلمان بھائی پہ نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو اب جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو عقلن بھی درست ہے شرن بھی درست ہے اب بلا وجہ مسلمانوں کی پریکٹس کے خلاف لوگوں کو ایک نئی بات بتانا <متحد> یہ بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے اچھا یہ شاید بھائی کہ اگر موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں, باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اسپیڈ کے ساتھ ایک مکھی آئی حلق میں داخل ہو گئی چلی گئی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جہاں روزہ ٹوٹ جائے گا فکا نے واضح لفظوں میں لکھا اسی طرح جو ہے اگر سو رہا تھا بارش ہوئی قطرہ ہوا وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں غلطی میں اور بھول میں فرق ہے اچھا مطلب یعنی یہ بارش سے جو پانی قطرہ حلق میں چلا گیا وہ ارادن تو نہیں گیا جی ہاں وہ تو غلطی سے چلا گیا جی ہاں اس کے باوجود ہوگا دیکھیں فکا کرام کتنی باریک بیٹھتے ہیں حدیث کریما میں جو رعایت آئی ہے وہ بھول کے ساتھ آئی ہے کہ بھول سے جو معاملہ ہو وہ معاف ہے اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بھول سے نہیں ہو رہی ہے غلطی سے ہو رہی ہے مطلب کوئی آدمی کلّی کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے مجھے روزہ ہے لیکن غلطی سے تھوڑا سا پانی نیچے اتر گیا روزہ چلا جائے گا اس کا صحیح کال لینا چاہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی بول رہا ہوں اسپین سے اچھا ماشاء اللہ اسپین کا موسم کیسا ہے موسم ٹھیک ہے تھوڑی ٹھنڈ ہے تھوڑی ٹھنڈ ہے اچھا یہاں خاصی گرمی ہے پاکستان میں گرمی ہے اس وقت روزہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں روزہ رکھا ہے جی سر بھائی روزہ بہت لمبا ہے تقریباً چودہ گھنٹے کا اچھا اللہ کی رحمت ہے بھائی اللہ جس کو چاہے روزے کا اپنا ایک مزہ ہے تیرہ گھنٹے کا ہمارا ہمارے ہاں تیرہ گھنٹے کا روزہ ہے آپ کے یہاں گھنٹے کا روزہ اور پتہ ایک لطف کی بات یہ ہے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ مزہ جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب عصر کے وقت روزے کا آخری وقت ہوتا ہے نقاحت اور کمزوری تاریخ ہوتی ہے تو بڑا لطف آتا ہے روزے کا چلیے ارشاد سے بھائی میرا دو سوال ایک تو سوال یہ ہے کہ جو کپڑے نہ ہو جاتے جیسے ہم لوگ ادھر مشین میں دھوتے ہیں مشین میں یا ان کے لیے مشین میں دونے سے وہ ہو جاتے ہیں کسی طرح کی مشین ہے اچھا یہ مشین کس طرح کیا آپ سارے کپڑے ایک مشین میں ڈال کے گھما لیتے ہیں اسے ایک مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ دھو کر سکھا کر سکھا کر نکالتی ہے اچھا کتنے دفعہ کا پروسیجر ہوتا ہے وہ چلتی ہے ایک گھنٹے تک وہ چلتی رہتی ہے پانی بھی ایک گھنٹے سے زیادہ بقت رہتا ہے یہ ایک ہی مرتبہ دھوتے ہیں آپ اسے نہیں وہ دو تین دفعہ دکھتی ہے پانی تو ایک ہی پانی تو ایک ہی رہتا نا نہیں ایک نہیں رہتا بدلتی رہتی تین دفعہ بدلتی ہے ایک دفعہ طرف لیتی ہے پھر نیا طرف لیتی ہے اچھا دو تین دفعہ صاف پانی ڈالتی ہے صاف بھی کرتا ہے ہاں یہ تفصیل پوچھنا ضروری تھا اچھا دوسری بات دوسری بات ہے ادھر ہم مین میں رہتے ہیں تو سورج ابھی کافی پیر ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا روزہ ہو جاتا ہے نماز مغرب بھی ہو جاتی ہے اچھا ٹائم کے مطابق اچھا میں کچھ نکالا تو ہوا ہے لیکن ہمارے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نماز مغرب کے لیے سورج کا ڈوبنا ضروری ہے یا ٹائم اچھا اچھا ٹھیک ہے اور چلیے بہت شکریہ یہ مفتی صاحب کپڑے ناپاک کپڑے بھی ایک مشین میں دھلتے ہیں لیکن میں ایک کال اور لے لوں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی افتخار بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے سرگودا سے افتخار صاحب فرمائیے جی جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں کرتا ہوں جیولری کا کاروبار سونے کا جی جیولری شاپ ہے اس میں ہمارا جو کام ہے نا اس میں ہم ادھار بھی کرتے ہیں گاہک بھی بعض ناراض ہوتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم پیسے بعد میں دے دیں گے اور دوسرا سونے کا سونا بھی ادھار ہوتا ہے ہمارا اچھا سپوز اگر کوئی پانی تولے تو وہ پانی تولے ہی ہمیں واپس کرے گا ریٹ کم ہوگا زیادہ ہوگا وہ سونا دے گا اگر ٹون بھی نہیں آ رہی اچھا ہلو ہلو یہ نازن یہ کال جو ہے درمیان میں میرا خیال ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے میں ایک وقفہ لے لوں اس کے بعد پھر بات کرتے اس پہ ایک بھائی نے کال کی تھی جی وہ کپڑے دھونے کا واشنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی مشین میں وہ سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں دھونا باغ بھی ہوتے ہیں گھنٹہ بھر چلتی ہے یہ تقریباً دو تین وقفوں سے اس کا پانی بھی بدلا جاتا ہے دو تین مرتبہ پانی بدل گھنٹہ بھر چلنے کے بعد وہ کپڑے دھو کر خشک کر کے نکالتی ہے دیکھیں اس کے بارے میں مجھ سے کئی اور لوگوں نے بھی اس بارے میں ڈسکشن کی تھی اور چونکہ ہمارے یہاں پہ تو میں تو نہیں ہے لیکن میرا یوروپین کنٹریز میں عام کی جا ہے تو اس کے بارے میں اگر گمانے والد یہی ہے کہ زائل ہو چکی ہوگی نجازت نکل چکی ہوگی تو پھر اس پہ پاکی ہی کا حکم ہے اچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ہے وہ سورج نکلا رہتا ہے روزہ کھل جاتا ہے اسپین میں ظاہر جغرافیہ تبدیلی ہوگی ماہون تبدیل ہوگا اور کہتے سورج غروب ہونا جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے شرط ہے یا صرف ٹائم پر نماز پڑھی جائے دیکھیں اگر ان کے ایریا <تصفح> میں ڈے اینڈ نائٹس آتے ہیں پراپرلی تو پھر تو سورج کا غروب ہونا شرط ہے لیکن اگر ایسے بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر چھ چھ مہینے کا معاملہ یہی ہوتا ہے تو پھر ان کو اپنے قریبی جو سٹیز ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو کرنا پڑے گا افتخاط صاحب کی کال تھی یہ کہتے ہیں کہ جیولری کا کاروبار ہے لوگ ادھار بھی کرتے ہیں سونے کے بدلے سونا بھی ادھار کرتے ہیں اس کے بعد کال ڈسٹرب ہو گئی تھی بات پوری نہیں ہو سکی سونے کے بدلے میں پیسہ یا پیسے کے بدلے میں سونے کا ادھار تو جائز ہے البتہ سونے کے بدلے میں سونے کا ادھار جائز نہیں ہے یہ سود ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر ہدایت فرمائی ہے پھر سونے کو سونے سے چاندی کو چاندی سے نمک کو نمک سے جو کو جو سے گندم کو گندم سے کھجور کو کھجور کے ساتھ جب بیچو تو پھر برابر برابر اور نقدانخد ہو اگر ایک بھی چیز خدار ہو گئی یہ کمی بیشی ہو گئی تو پھر ناجائز ہے اچھا چلیے بھائی آپ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے تھے لیکن جو چیز جتنی بات سمجھ میں آئی تھی اتنا جواب آپ کو دیا گیا تراوی کے بارے میں شاق محب... تراوی میں امام تر نماز عشا پڑھاتے ہیں اس وقت حافظ قرآن مسلح پر آ کر تراوی پڑھاتے ہیں کیا جس امام نے نماز پڑھائی وہی امام وطر کی جماعت بھی کرے گا یا یہ حافظ قرآن بھی کرا سکتے ہیں دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ جس امام نے جماعت کرائی ہے عشاء کے فرض پڑھائے ہیں وہی جو ہے وطر کی نماز بھی پڑھائے لیکن اگر کوئی دوسرا بھی پڑھا دیتا ہے تو ایسی صورت میں تو بھی جائز ہے اگر کوئی آدمی نماز میں شریک نہیں ہو سکا اس کی جماعت نکل اب وہ علیحدہ سے اپنے فرض پڑھ کے نواف سنتیں پڑھ کے پھر وہ تراوی میں شامل ہوا ہے تو اب وہ بتر امام کے ساتھ جماعت سے پڑے گا یا الگ پڑے گا اس مسئلے میں ہمارے کتب میں دو قسم کے اقوال ہیں हुँ. عالمگیری میں دونوں ہی قسم کے اقوال بیان کیے گئے ہیں ایک قول کے مطابق تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ بتر پڑے اور دوسرے قول کے مطابق جائز ہے وہ جماعت کے ساتھ بہتر پڑھ سکتا ہے تو دراصل یہ مسئلہ ہے اس بنیاد پر کہ نوافل کو باجماعت ادا کرنا جائز ہے نا جائز ہے <تصفح> تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانہ تو اس کے جواز کے فتوی ہی ہیں نوافل کی جماعت کے تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص اگر عشاء کی نماز باجماعت نہیں بھی پڑی لیکن بطر باجماعت پڑھنے کے مطابق تراوی باجماعت پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھی جا سکتی ہے ویسے تراوی تو خیر با جماعت پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہے تو گھر میں پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے مطلب جماعت کمپلسری نہیں ہے جی ہاں تراوی کے لیے جماعت کمپلسری نہیں ہے مطلب علیحدہ اپنی نماز تو ظاہر ہے پھر وہ قرآن تو نہیں پڑھ سکے گا ہاں سکے گا جی ہاں وہ سنت رہ جائے گی اس کی اچھا پورا قرآن سننا جو ہے وہ ضروری ہے ایک مرتبہ سننا جو سنت ہے ضروری نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک قرآن سننے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اگر پورا قرآن پڑھ لیا جائے لیکن اگر کوئی پورا قرآن نہیں پڑھا گیا تو پھر اسی صورت میں قیام کا ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ شاء اچھا اگر اپنی مصرفیت کی وجہ سے کسی ایک جگہ آدمی تراوی پڑھ رہا ہے اور ایک دن وہ نہیں پہنچ سکا دفتر کی مصروفیت کوئی اور مصروفیت وہاں نہیں پہنچ سکا اور دو چار تراوی مختلف جگہوں پر پڑھی تو وہ جو قرآن سننے کی ترتیب تھی وہ تو بگڑ گئی جب ایسی جب صورت میں کیا ہوگا تکمیل قرآن کا ثواب نہیں ملے گا اس کو البتہ ترویج کا ضرور ملے گا قیام کا ثواب ضرور ملے گا نماز پڑھنے کا ضرور ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراوی کسی ایک ہی جگہ پڑنی چاہیے ہاں سنت کی تکمیل اسی صورت میں ہے کہ ایک جگہ پہ پڑھے بہتر اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور پریشانی کی وجہ سے ایک آدھ تراوی چھوٹ گئی اسے علیحدہ اپنے گھر میں پڑی نہیں آ سکا ٹائم پر تو ترتیب بگڑ گئی قرآن شریف کی جی ہاں وہ چیز رہ جائے گی یعنی پورا قرآن سننے والا معاملہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک امر ہمارے یہ سب کو نظر آ رہا ہے تو یہ فصل اس کا رہ جائے گا اچھا غلط یہ ہے کہ دل میں نیت تھی اور اللہ تبارک و تھوڑا کرم فرمانے والا ہے کیونکہ یہاں پر نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے بعض اوکات ایک موقع ایسا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم لوگ جہاد میں اس وقت لیکن مدینہ منورہ کے کچھ لوگ ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ آ تو نہیں سکتے لیکن ان کی نیت ہی کی شامل ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کسی بیماری کی وجہ سے کسی کی رہ گئی لیکن نیت تھی تو انشاءاللہ شاء اللہ خصوصا ملے گا اچھا دو کال لینوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السّلام علیکم لیکن میرے دو سوال جی فرمائیے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی ایسا ہے کہ دو بچے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے جن کی پانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایک سال اور ایک ویکتی اس کے بعد پیدا ہوئی تھی اچھا ماں نے دوسری شادی کر لی تو دوسرے باپ نے صرف ان کو تحفظ دینے کے لیے تاکہ وہ کسی احساس کمپنی کا شکار نہ ہو اپنا نام ان کو دیا تمام سرٹیفکیٹ میں اسکول کالج یونیورسٹی یہاں تک کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے تو بھی اب وہی نام چل رہا ہے تو اس کی سہی حیثیت کیا ہوگی اچھا اور دوسرا سوال یہ کہ روزے کے کفارہ کن سوٹوں میں حق کرنا ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہے یہ تو کفارہ کن صورتوں میں کرنا ہے اس سے پورا ایک کتاب چاہ موجود ہے کوئی خاص صورت ہے تو بتائیے اس پر بات کرتے ہیں نہیں میں کفوارے کا مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب کفارہ توڑنے میں یا کوئی اور روزے رکھنے ضروری ہے اس کے لیے یا اچھا مطلب ہم اگر کھانا کھلا دیں یہ بوسل گفارا کیا ہے اچھا کس نوعیت کا کفارہ ہے یہ تو بتائیے روزہ توڑ دیا تھا کیا جان کر تو روزہ ٹوٹ گیا تھا جان بوجھ کا ٹوٹ گیا تھا یہ میں سے کیا کر لیں جیسے ہسبینڈ وائف کا معاملہ تھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ صورت حال ہاں دیکھیے آپ معاملہ دوسرا ہو گیا آپ جو بات کہہ رہی تھی اس سے معاملہ دوسرا تھا اس لیے کہ بعض سوٹتے ایسی ہوتے ہیں جس سے صرف واجب ہوتی ہے بعض سوٹتے ایسی جس میں قزا اور کپارہ دونوں ہوتے ہیں بعض ایسے جس میں قزا نہیں ہوتی کپڑا ہوتا ہے تو یہ بہت سے ٹیکنیکل مسائل سے بات کرتے چلیے بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر انکل وعلیکم السلام, السلام, علیکم السلام علیکم جی جی میں محمد صاحب سے بات کر ہوں مفتی خاص کو بہت بہت اور دوسرا سوال کی احتساب میں اچھا اللہ حافظ اللہ حافظ جی مسی صاحب پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ہماری لاہور کی بہن جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے شوہر کا انتقال ہوا دوسری شادی ہو گئے دوسرے شوہر نے کرتے سے میں ان بچوں کو اپنا نام دے دیا تاکہ انہیں احساس نہ رہے اور سب جگہ اس باپ کا نام موجود ہے پچھلے باپ کا رہی ہے شرعی مسئلہ کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو خیر جذبہ ہمدردی میں ایسا کیا لیکن شرع اعتبار سے ایسا کرنا جائز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا او کہ ان کو اپنے اصل باپوں کے نام سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے ہمارے یہاں پر ایک جذبہ ہمدردی کے اندر انسان اپنے طور پہ سوچتا ہے اور وہ کہے گا کہ کل کو بچے کو پتا چلے گا کہ ان کے باپ نہیں تھے انتقال کر گئے تو کتنا ان کے دلوں کو افسوس ہوگا بھائی ایک حقیقت ہے حقیقت سے منہ نہیں چرایا جا سکتا بچوں کو حقیقت سہنے کا عادی بنایا جائے آپ اس کے بجائے دوسرا نام دے دیتے ہیں تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے بہتر ان کا نکاح وغیرہ دیگر سارے معاملات درست ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ان سے روزہ ٹوٹ گیا ہے یہ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ قائم کر بیٹھے ہیں <سؤال> <سؤال> جس کے نتیجے میں اب کفارہ اور قضا کی کیا صورت ہے دیکھیں اس میں تو عام طور پہ جو ہے اگر جان بوجھ کے کھا لے انسان کھا پی لے یا میاں بیوی والے تعلقات جان بوجھ کے قائم کر لے تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہی <سؤال> <دونوں> دو <سؤال> زیادہ ہوں گے قزا تو ایک روزے کی ہوگی ایک روزہ ہی ٹوٹا ہے اور تو اور کفارہ جو ہے وہ ساٹھ روزے ہیں اب ساٹھ روزے اگر وہ نہیں رکھ سکتے مثلا کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں ابھی شاید اس قابل بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر شریعت مطرعہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دیں صبح و شام اچھا یہ مساکین الگ الگ ہوں یا ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک کھانا یہ دو صورتیں اگر ایک ہی کو کھلانا ہو تو پھر دن میں کھلانا پڑے گا اور الگ الگ ہو تو ایک دن میں سب کو ہمٹا سکتے ہیں دعوت کر دی جائے آدمیوں کی چلیے بہن یہ کازار قضار... اچھا روزہ بھی رکھنا ہوگا جی ہاں روزہ رکھنا ایک کا اور ساٹھ کفارے کے ساٹھ کفارے کے اور ایک قزا کا اچھا یہ کنٹینیو رکھنے ہوں گے جی ہاں کنٹینیو رکھنے ہوں گے اور پتہ خواتین کے درمیان میں اگر پیریڈ آ جائیں ان کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعد میں اس کو کمپلیٹ کر لیں وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے نہیں کاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ دن خارے رہیں گے بعد میں وہ کمپلیٹ کر لیں اچھا بعد میں پورے کر لیں اچھا ٹھیک ارتقاف میں ناطے سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جی ہاں نعت سننا نبی کریم صلی اللہ وسلم کا ذکر سننا سرکار دوارم کا ذکر سننا خراب کے بات ہے باعث خوشی ہے باعث اجزیات ایمان ہے اسی طرح اعتقاد میں باتیں بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بات باتیں کر سکتے ہیں میں جی جائز, جائز باتیں کر سکتے ہیں لیکن لغویات سے فضول باتوں سے ان باتوں سے گریز کیا جائے اچھا کسی, کیا کسی شخص کو اگر قرآن حکیم پڑا ہوا نہیں ہے اسے عربی نہیں آتی اسے نہیں پڑھا تو کیا وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے اردو پڑھا لکھا ہو تو لیکن ترجمہ پڑھ تو سکتا ہے وہ اس کو ترجمہ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا لیکن جو قرآن مجید کے ٹیکس کو پڑھنے کا ثواب ہے اس سے محروم رہے گا کا قرآن شریف کے ٹیکس کا تو ہر حرف کا سواب ہے نا بھیا اب کچھ نہیں تو سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تحت وہ پڑھے لیکن ساتھ میں عربی پڑھنے کی کوشش کرے سیکھنے کی اچھا کوئی آدمی مطلب قرآن شریف پڑھنا بہت چاہتا ہے بچپن میں والدین کی عدم توجہ رہی یا اس کی اپنی نالائکی رہی والدین نے بڑی کوشش نہیں پڑھا اب جب بڑا ہوا اسے پڑھنے کو جی چاہتا ہے قرآن شریف بڑی کوشش کرتا ہے اور اٹک اٹک کر اٹک اٹک کر مطلب یہ گھنٹہ بھر میں وہ جو ہے وہ ایک رکو پر پاتا ہے اور اس بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ایسے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے اس تکلیف میں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سیکھا جائے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرماورت ترقر ترتیلا हुँ. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اس کے تجویز کے ساتھ پڑھا جائے ویسے پڑھے گا تو انسان گناگار ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی استاد کے ذریعے سیکھے हुँ. پھر سیکھنے کے باوجود بعض لوگوں کو زبان میں پرابلم ہوتا اس ہے اس دقت ہے تو اس کا سو پھر دگنا ہو جاتا ہے ناظرین محترم یہ باتیں تھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے روزے کے حوالے سے دوسرا عشرہ مقصرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے توبہ کرتے رہیے سفوار کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے پوری امت کے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے ہماری گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے اور اگلے پروگرام تک نہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابو صدیق کو اجازت دیجیے اللہ حافظ, اللہ حافظ